دو شکایت کرنی ہوتی ہے نا ان کو دو مہینے کا ملا ان کو مہینے کا ملا میں نے فاروقی صاحب سے کہا تھا کہ وہ کہ ہم میل تو کرتے تو میں نے کہا کہ پھر جا کر ڈاخانے میں اس کی کمپلینٹ کرا دوں جب آپ لوگ میل کرتے اور ہمارے ساتھی نہیں ملتا پھر تو ڈاکانے والے پتہ ہی اب وہاں پر جا کر کمپلینٹ کرو نہ جا کر کمپلینٹ کرو اور دوسرا یہ ہے کہ ان آدمیوں کو میں نے تو کہا تھا کہ بھائی ہینڈ کرتے تھے یہاں پر جمعے میں آتے جمعے میں بھی آتے ہیں ان دونوں ساتھیوں کے دستی لایا کریں بھائی ہینڈ تو رول آفس بن کر دستی ایک لفظ ہو اس میں جائیں نا صاحب کا جاوید صاحب کا اور کیسر صاحب کا اور ان کا دستی لانا شروع کریں ٹھیک ہے ڈاکانے کی شکایت بھی کریں کیوں نہیں پوچھے یا تو اس ڈانے میں گڑبڑ ہے یا جہاں سے آتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے اگلا ڈانہ جو ہوتا ہے نا اس میں گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دا اپنے ڈاکانے میں سے اپنے ڈاکی سے بھی پوچھیں جی یہ یہ ہے ہے تابات تابات کا سسٹم تو یہ معلوم کریں نصیب دکھانے میں جا کر پوسٹ ماسٹر کو اس کو ڈاکیے کو سب کو کہیں کسی کا پوچھنا وغیرہ نہ ہو تو پھر عموماً اس کا کوئی خیال نہیں کرتا اچھا وہ بہت مضمون ہیں محمد صلی اللہ سرید کریم اصل میں کافر کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کا دین لاحق ہے ہم مسلمان ہوتے ہوئے جب ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے آخرت کا دوزخ و جنت کا پھر بھی ہم عمل کرتے ہوئے کتنا دوزخ و جنت کا دھیان آنے رہتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا عقیدہ ہے کافی بیچارہ کس طرح اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے جنت دوز و کے دھیان سے رضائی لائی کے تحت کام کر سکتا ہے مشکل اصل یہ بہت اب نفس کی چاہت ہے ایسی چیز ہے ظالم چیز ہے کہ آدمی اس پر اپنے آپ کو تباہ کیلئے, تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نفس کی چاہت کے لیے اپنے آپ کو تباہی کے میں ڈالتا ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے آخرت کا گدے ہوتے ہوئے نفس کی چاہت کے پیچھے پڑتا ہے آدمی تو کافر بچارہ تو نفس کی چاہت سے نکل ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کافر کا کوئی عمل بھی ہوگا وہ نفس کی چاہت کے تحت ہوگا اس وقت یہ نکال لیا تھا فرعون کو احرام سے فرانسیسی آرکیالوجسٹ نے فرانسیسی آرکیالوجسٹ نے فرون کو نکال دیا تاکہ کر پتا کر پڑا وہ نکلا ہے تو عیسائی چرچ والے پادری اس کے پاس گئے انہوں نے کہا دیکھو اس کو خدا کری اس کو شائع نہ کرو اس اپنی تحقیق کو انہوں نے کہا مجھے اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے عالمی اعزاز مجھے مل رہا ہے تو میں تو کو کوئی شائع نہ کروں اعزاز پانے کی خواہش نفس ان کے مقابلے میں اس کے پاس ایسی کی کوئی قیمت نہیں تھی اپنے عقیدے کی مدد کی کوئی یہ, یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آج برۃ اللہ ماجد وکیل رحمۃ اللہ علیہ سے عالم نے پوچھا کہ فل یوم منورج جی کا بھی بدلنے کا کہ تکون من خلف کا آیا ہم تمہارے بدل کو نجات دیں گے تاکہ وہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور عبرت کا نمونہ ہو ہوا جی یہ عام طور پر تفریح کرتے ہیں کہ پانی میں اس کی لاش پر نکال کر پھینکا اور اس کو اٹھایا گیا تو سب لوگوں نے دیکھا اس کو عبرت کا نمونہ ہوا لیکن یہ لتکونا فل خل پر غائب لتکونا جو ہے تو یہ مظاہرے کا سیدھا ہے مظاہرہ میں جو ہے تو دو اثر ہوتے ہیں ایک آج کو ہمارے کوئی مولی صاحب آج موجود نہیں ہے جس سے پوچھتے ایک حال کا اور ایک استمرار کا حال مطلب ہے حال کا معنی بھی رہتا ہے اور جاری معنی بھی رہتا ہے یعنی یہ جاری ہے, ہے چیز تو استمرار والی بات تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی لاش حد بھی ہو اور جتنے لوگ بات کے ہیں سب کے لیے عبرت کا نمونہ بنا رہے تاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہترت روحانی اور نصیب فرمائی تھی انہوں نے فرمایا کہ انقریب اس بات کو تم دیکھ لو گے پوری دنوں میں یہ تحقیقات اس کی فرانسیسی آرکیولوجس کی شاعر ہوئی اور یہ بات منظور پر آئی کہ مسل اسلام کے زمانے والا فرون جس کا نام اس کا کیا نام تھا ڈاکٹر خیر صاحب رامیش اچھا آئی اس کا نام تھا ایک نام اس کا مصب بتاتے ہیں ایک اس کا نام یہ بتاتے ہیں رام رام شیش ایسا کچھ بتاتے ہیں اس کی لاش نکالی گئی ہے اور اس کو جو لکھائی ہے اس میں بھی اس بار کا تذکر آیا ہوا ہے اور اس کی ممی کی پٹوں کو ہٹا کر اس کی جلد تک پہنچے ہیں تو اس کی جلد پر ڈوبنے کے اور جلد پر سمندر کی ریت کے کی طرف اس بار کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ کوئی ڈوبا ہوا یہ مجب کس طرح میدان کے آپ سے نف کی چات کے تحت اس میں چائے گیا عیسائیت کی اور عقیدے کی اس کا کوئی قدم نہیں اصل میں دین اسلام کے پھیلنے سے نفس کی چات پر بہت بڑی زد آ رہی ہے اور نفس کی چاہت کے مزے کو چونکہ روحانی مزہ تو انسان نے پایا نہیں ہوتا اس لیے جب نفس، خواہش نفس کا اس سے چھوٹتی ہے نا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے جب دودھ چھڑاتے ہیں نا کتنا مسئلہ بنتا ہے گھر میں آ جاوے جا رہے لڑائیاں کرتا ہے چھوٹا بچہ بچی ہو ہنگامے کرتا ہے مائیں کوئی کڑوی چیزیں لگاتی ہے اپنے اوپر اور کوئی ایسی چیزیں کی سے ہے اور اسے دودھ ہیں کیوں کہ اس کی ایک خواہش نفس ہے کا اس پر لگا ہوا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس کا دودھ نہ چھڑایا جائے تو ساری عمر پیتا رہے افریقی بانڈو جو سات سال تک دودھ پیتے ہیں نا قد ان کا بہت بڑا ہو جاتا ہے اور عقل ان کی گٹوں میں ہو جاتی ہے ٹخلوں میں اکل تخلوں میں ہوتی ہے قد سات فٹ ہوتا ہے اور بدل جو ہے تین من کو ہوتے ہیں اور ایک ایک غور بھی برابر ہوتی ہے امرسری چسیہ کو چھوڑتا نہیں ہے اور روحانی چسکا جو ہے روحانی مزہ ہے وہ حاصل کرنا پڑتا ہے مشک کے بعد اصل ہوتا ہے اس کے مشک مشق کرنی پڑتی ہے مشک کے بعد اصل ہوتا ہے آپ کسی آدمی کو گاڑی کی ڈرائیون پر بٹھائیں پہلے دن تو اس کا دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے پین پریشان ہو جاتا ہے اس کو اگر اکیلے چھوڑ دیں آپ تو ہو سکتا ہے کہ سیٹ پر پیشاب بھی نکل جائے وہ کہتا ہیں خدا کے لیے میری جان چھوڑا استاد کو کہتے ذرا سفر کرو ذرا صبر کرو جب سیکھ لیتا ہے کتنا مزہ آتا ہے وہ نہ سیکھنے کا مزہ اور آرام پانا رات پانا پریشانی سے پہلے اس کا مزہ اس کو آ رہا تھا کہ پریشانی نہ ہو پھر اس کو سیکھ لیا اس کا مزہ آ رہا تھا پھر پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی لطف سے ہوا روحانی جو چیز ہے روحانی مزہ جو ہے یہ تو حاصل کرنے کے بعد اصل ہوتا ہے اور پھر اس کے یہ نفسانی مزے اور نفسانی چار تر چسکے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں ابراہیم محدود رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں جو بادشاہ چھوڑی ہے تو پڑنے پرانے کپڑے اور جھونپڑے کی زندگی یا کبھی جھومپڑے کی بھی بغیر کہتے ایک علاقے سے میں گزر رہا تھا سخت گرمی تھی کہ ایک مسجد مجھے نظر آئی میرا خیال ہوا کہ دوپہر گرمی کی دوپہر گزاروں گا تاکہ باہر برداشت نہیں ہو سکتی اگر میں چلا گیا تو خادم آیا خاتر مارا سکھاؤ دیکھو یہ کون آدمی آ گیا ہے پتہ نہیں غالت ایسی کوئی چوری نہیں کر لے بس <laughs> اسے کہا نکلو نکلو تو نکل کا دیکھو بھائی بہت گرمی ہے اور مجھے گرمی کی تھوڑی دیر یہاں گزارنے دے دو تو اس نے کہا کہ نہیں کہ اس نے گسیٹا چڑیوں پر لایا اور دیکھا دیکھا چوڑیوں سے گرایا کہ میں لڑکتا گیا اور سر میرا چیڑیوں کو سر ٹکراتا گیا اور میں نیچے لڑکتا گیا کہ لڑکا اور سر ٹکرایا ان ہار ٹکرانے پر جب مار کے دروازے کھلے تو ایک بلک یا کہ سات بلخ اس کے, بل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رحمت اللہ ایک مریض کہا حضرت بادشاہ کے ایک افسر نے بہت تنگ کیا ہوا کاغذ لے کر بادشاہ کو خر دکھا کے بعض گیر عیامل ہے بدگوہرے ورنہ ملک کے دو دہ ہم بادی گرے کہ اپنے ایسے جو ہے تو بیوقوف حاقم کو روک دو ورنہ تمہارا ملک میں کسی دوسرے کو دے دوں گا جو بڑے میں چٹائی پر بیٹھا ہوا لیکن ہندوستان کی بادشاہت کی تقسیم اللہ نے ساتھ میں دی ہوئی بادشاہ کو نظر تھا کہ خط ایسا نہیں ہے کہ جس نے جوش نے کہا ہے یہ بات ہو جائے گی تو خیر والد یہ جی کر رہا تھا کہ بار کا پتہ ہے کے ڈاکٹر کا میں آپ کو کس سنایا کرتا ہوں نا ایک سال میں گیا اور بیانوں میں بیٹھا عیسائی تھا اس نے کہا کہ میں تو اسلام کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے اور آ... اس نے ہمارے ڈائریکٹر فرام نا ون وا سیڈ آف کال انسچن یو کال می کرسلم اور اس نے جب اس کو دعوت دی تو اس نے کہا میں تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم جو شراب پیتے اور بدکاری کرتے ہیں اس کا کیا ہوگا ان چیز حق ہے مجھے پسند ہے لیکن دو نفس چس کے چسکے ہیں ایک بدکاری اور ایک شراب اس کی خاطر میں چھوڑ نہیں سکتے وہ دوبارہ میں گیا میں نے کہا اس سے آپ مذاکرات کریں اسے کہیں کہ ہم آپ سے دو باتوں کا مطالبہ کریں گے باقی چیزوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے ایک آپ کلمہ پڑھیں گے اور ایک آپ نماز شروع کر دیے دو بار باقی جو کچھ ہم نہیں چھڑتے ہیں کہ دو بار اس کا اسلام قبول کر لیں گے باقاعدہ حدیث میں تبدیلی آئی ہوئی ہے اہل طائف آئے انہوں نے کہا اللہ علیہ وسلم قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے ہمارے بتوں کو توڑنا پڑے گا نے کہا کہ چلیں بتوں کو ہم توڑیں گے لیکن یہ کہ ڈر رہے تھے کہ باپ برباد نہ کر دیں کہ توڑنے بھی اس رابط کا کوئی آدمی آیا ٹھیک ہے بار آدمی آ کر نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے تو اس پر بھی آپ نے اس بات کو نہیں چھڑا ہے تھوڑے اور ضرورت ہوئی کہ زکات تو معاف ہوگئی پھر انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے نے فرمایا اس کے جواب میں کہ اس دین میں خیر نہیں ہے جس میں سجدہ نہیں ہے تو نماز پر کمپرومائز نہیں کرے گا نماز کے ساتھ مصالحت نہیں ہوئی جی. نماز پڑھنے کے خاص تو یہ دو باتیں لگیں ہیں وہاں پڑھنا زکات کے بارے میں یہ تھا کہ تو اسلام قبول کرنے کے ایک سال بعد فروغ ہوگی ایک سال میں مانی سطح اتنی ہو جائے گی زکت دینے کے لیے دیں گے جہاد کا بھی جہاد نہیں کریں گے یاد کبھی یہ تھا کہ فوری فرض نہیں ہوتا جہاز کلمہ پڑھنے کے ساتھ زیاد کا بھی جس وقت وقت آئے گا تو ایمان ایمانی شرط نہیں ہو جائے گی کہ جہاد بھی کریں گے تو لیکن بتوں کا توڑنا جو عقیدے کا مسئلہ ہے اور نماز کا پڑھنے سے ترک فلاح تو مسلمان کے نظر. مسلمان سے ہے ہی نہیں نماز کا ترک کرنا ترک سلاد کفر کی علامت ہے اور مکمل تارک و سلاد میں اور کفر کافر میں ایک درجے کا فرق ہوتا ہے اس لیے تارک و سلاد کا سوج بھی چلتا ہے تارک و سلاد کا چلتا ہے سوج بہت نقصان نہیں ہوتا اس حال کافر جیسا ہوتا ہے تو آتا جاتا تھا کچھ دم وغیرہ بھی باہر ملک میں دم بہت اثر کرتے ہیں جی کیا بات ہوتی ہے بارے ڈپارٹمنٹ والے دم اسے کرا لیتے اثر نہیں ہوتا تھا آپ کو کیا اثر ہوگا کہ وہ ادھر اٹھ کر آ جاتے ہوئے دم کو یہاں سے کوئی تکلیف نہیں ہے مفت کا دم اتنا ڈیل جاتے ہیں جیت کر کے آتا ہے خرچہ کر کے آتا ہے تکلیف برداشت کر کے آتا ہے اس کا مسئلہ بھی اللہ حل کر جب تیسری بار گیا تھا میں نے کہا ڈاکٹر گور کا کیا حال ہے میں نے کہا ڈاکٹر گور کی نوکری بھی چلی گئی اور اس کی ساری گرل فرینڈ بھی چلی گئی اور وہ سائکٹک مریض بھی ہو گیا اور نوکری سے نکالا گیا اور ملک کو واپس ہو گیا جس ترتیب پر وہ تھا اس کا یہی انتظام تھا شراب کا کنٹرول نہ ہونا روز بڑھتی جاتی ہے روز بڑھتی ہے بڑھتی ہے جہاں تک کہ آدمی کہ و آواز جو ہے وہ خلل اس میں ہو ہی جاتا ہے اور جن کی خواہش کے پیچھے پڑا رہے پڑ رہے تو اتنا بدن استعمال ہو جاتا ہے کہ اب بلب ہے اس کو آپ دن رات جلائیں تو ہفتے میں فیوز ہو جائے گا اور رات کو جلائیں جن کو جلائیں تو دو ہفتے میں فیوز ہو جائے گا اور آپ جو تین چار گھنٹے آپ جاگتے ہیں دو گھنٹے جب سے لائیں پھر اس کو بجھا دیا کریں گے تو تین مہینے میں ہی آج چیزی گارنٹی ہوتی ہے انسانی اضا کی بھی گارنٹی ہے بہت استعمال ہو کر بس فیوز ہو جاتا حضرت مولانا صاحب کے پاس ایک طرف سندھ کے لوگ آئے وہ شاپ روید واجو رحمد اللہ علیہ کے علاقے کے شاہ رحمتہ اللہ کے کمال تھا کہ آج جملے میں مزاح کے نقطے پیدا کر لیتے تو آئے نے کہا کہ حضرت فیض کے لیے آئے میں نے تو میں اسے کہا کہ شاہ صاحب کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں ان کو لطیفہ نقطہ سنا ہے ان کو بڑا لطف آئے گا میں نے کہا, کہا کہ ارے فیض ہو فیوز نہ ہو آپ <laughs> بڑے حرسے بڑے خوش ہوئے شاہ صاحب کی یاد کو تازہ ہوئی ایسا انسان بھی جی فیوز ہو جاتا میں رائے گڑ میں تھا تو ہمارا ایک دوست ہے جی پور کے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا بیمار ہوں بدن میں دم نہیں ہے اور میں نے کہا آپ کے معمول اور روٹین کیا ہے اس نے کہا کہ جی ہمارا ہر روز کا معمول اور روٹین ہے ہر روز کا میں نے کہا آپ تو اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں تعلیم کہا یہ جی ہر روز کا سنت نہیں میں نے کہا پہلے تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ ہر روز کا سنت ہے کہ نہیں ہے وہ تو الگ بات ہے میں کہا کہ جس جس شخصیت کا آپ تذرا کر رہے ہیں اور چھ پارے کی ایک ریکارڈ پڑ دے رہے کبھی نہیں جی وہ تو نہیں پڑھی پڑی رہے. اتنی قوت والی شخصیت ہے اور آپ ہماری طرح جو ہے تو چٹ پہ آدمی رات کو نیند نہ ہو دن کو کام نہیں کر سکتے اور کھانا نہ ملے تو اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہو اتنا رستے دار ہے اس اوور اور جو ہے کثرت استعمال تو سیر کی تباہی خیر ڈاکٹر صاحب میں نے کہا کا یہ انجام ہونا تھا جس دنیا کی جس دنیا کی خاطر اس نے نفس کے چسکے کو ترجیح دی آخرت پر وہ بھی اس کو لے ڈوبا تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانیت اور چیز کا خاتمہ ہو جائے اس لیے آپ کو جتنی ایڈ ملتی ہے ہر ایڈ کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں اور وہ او شرائط آپ کو دینی اقدار سے ہٹانے کی ہوتی ہے یہ اربوبر خان فارسٹ سیکٹری تھا ارمولان صاحب کے پاس آیا نکاح جی میرے پاس ورلڈ بینک کا وقت آیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ بات مجھ پر زور ڈالا ہوا ہے کہ آپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں لڑکیوں کو بھرتی کریں تو میں نے کہا یہ بنگلہ آب کا محکمہ تو بہت مشکل محکمہ ہے اس میں لڑکیاں کام نہیں کر سکتی ہیں بہت مشکل ہے ان کے لیے اور جو کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کی عورتیں بھی ہم پرلا مردوں کے کام میں آئے تمہاری عورتوں میں بڑا کام کرتی ہیں کوکنگ کرتی ہیں گھروں میں کھانا پکانا سلائی صفائی بچوں کو سنبھالنا اور بعض بازگوں پر جو ہے تو کھیتوں میں جا کر کام کرتی ہیں مردوں کے ساتھ سارے یہ چیزیں ہیں تو ہماری عورتوں میں بہت کام کرتی ہیں کہتے ہیں کے ساتھ میرے اس بات پر ٹاکرا ہے اور مذاکرات لگے ہوئے ہیں تو جب اس گیا تو میں نے کہا یارومت کو سیکرٹری سے ہٹا دیں گے ان کو یہ بھی کیا کرتا ہوں میں نے کہا یہ پھر یہ سیکٹری شپ سے ہٹ گئے تو واقعی وہ اخبار میں گیا کہ سیکٹری شپ ہٹ گئے دوسرا سیکریٹری آیا اس نے دستاویزیں دستخط کی اور عورتوں کی برتی کا قانون بن گیا تو پھر میکم میک جنگلات اتنا مشکل میکمہ میک میک کے غیر جنگلات کا آدمی اس کو نہیں چلا سکتا हैं? تو پورا دو تین ہفتے بعد پھر اس کو لایا گیا واپس فیصلہ کرنے کے لیے اس کو اٹھایا گیا کیونکہ ہر محکم میں بیرحروی کو عام کرنے کے لیے اور دبئی کو کہدان ملک کو لے جانے کے لیے یہ اور اسلامی اقدار سے نکالنے کے لیے شرائط اس پر آتی ہے جی بشیرارا صاحب نے کہا کہ یہ این جی او ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بڑے بوڑھوں کی بڑی عمر والوں کی قدر کرتے ہیں تو مسئلہ ایجوکیشن ڈائریکٹر ریٹائر ہو گیا اس کو این جی او بہت زیادہ پیسوں پر ہائر کر لے گی اور نصاب پر نظر نظرثانی کا کام کرے گا وہ تو آئے وہ انگریزوں کا پیچھے بیٹھے ہوئے اس سے کہلوائے گا کہ دیکھیں کتنا بوجھ ہے آپ کے طلبا پر اتنے مضامین ہے اتنا بستر ہے بڑا اور اسلامیہ تو آپ کیا دن دار کی چیز ہے وہ تو آپ کا کدھر ہے اور دیکھے اس کو ہم ہٹاتے تو نہیں ہیں ہم تو معاشرتی لوم میں اس کو شامل کریں گے نا تو آپ بجائے معاشرتی اس کو نام اسلامیات کا دیتے ہیں اردو معاشرت اسلامیہ کنوں کو گھٹا کر لیتے ہیں اردو کو بیٹھا دیتے ہیں کیونکہ سائن مضامین بردو میں بیان ہوتے ہیں معاشیات علم کے بردو میں بیان ہوتے ہیں تو نام اس کا سکتے اس وقت متحدہ مجلس عمل والے اسلام کا نام ہٹا کر اپنی تنظیم بنا رہے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ خطا ہو گئے یا اپنا سرمایا جو چیز تھی اس کو چھوڑا چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیں اس پار کسی صورت میں مفاہمت نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ لوگ کمپرومائز کرتے اور اس پار کسی صورت میں مفاہمت نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس بات کو واضح کرنا چاہیے تھا کہ لفظ پر ہم مفاہمت کر ہی نہیں سکتے اسلام کو ہٹایا جائے تو نہ وہ اقتدار ملا مرکزی اقتدار نہ ملا نا اس میں ہم بڑی دعائیں کرتے رہے اس وقت کہ اعلیٰ ملک کو تباہی سے بچا اور مرکزی سے ان کو محفوظ فرما اور صبائی ہو جائے اور سن کا خاتمہ ہوگا اور سین کا خاتمہ ہوگا لیکن مرکزی سے ہونے کے بعد نہیں کہو خطر یہ سارے ملک کو خطرے میں ڈال دیں گے تو کوئی آگے باتیں فقیر ہیں انہیں آپ لوگ سمجھ سکتے انہیں ہم بتا سکتے ہیں پچھلی بار بھی آپ کو ہاتھ بتایا سر اسد بچے کو قتل کر دیا اور, بیٹھے اور کہا کہ آپ کو پہلے کہا ہوا کہ آپ پوچھیں گے نہیں مل صاحب بڑا خفا ہو رہا ہے نا. یہ جو اب ابیب اللہ کے بھائی آئے ہیں پارٹی جاؤ چلے تھوڑا اس بات کا وقری بات پر ہے نف کے چسکوں والی بات تو اس میں ان کو نا کہ بڑوں کی بات مانتے ہیں تو وہ بیٹھا ہوا ریٹائر ڈائریکٹر تو وہ کہے گا کہ دیکھو یہ تو سمجھنے کی بات ہے یہ جی. کوئی خاص اتنی بات تو نہیں ہے تو اس سے نافذ کرا دیتے ہیں. اس کی دی آخری حد تک اس کو آدمی ریج کرنا ہوتا ہے آخری حد تک رکاوٹ ڈالنی ہوتی ہے اس وقت آدمی کے بس میں رہے تو زیادہ بات ہے آخری حد تک رکاوٹ اپنی طرف سے ڈالنی ہوتی ہے ویسے حالات ہو گئے کہ اب کے بس سے ہی باہر ہو رہی ہے چیز حوالے ہر چیز الگ ہے حوالے ہم تو کہیے جہاں تک بس ہے وہاں تک آدمی کا کام ہے جب بے بس ہو جائے تو پھر یہ تو نفس کی چاہت اور اغراض والی زندگی پر آئے ہیں کفر تو کافر جو ہے وہ اللہ کے غیر کو ماننا اور یہ کرنا یہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کا مسئلہ خواہش نفس والی زندگی ہوتی ہے تم اس پر کوئی پابندی نہ ہو hmm. ورنہ بدھ کے آگے سجدہ کر کے مشرق ہو جاتے ہیں آدمی اور پتھر کے بیت اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے آدمی مشرق نہیں ہوتا ہے تو hmm. hmm. فرق کیا ہوا ایک تو یہ کہ وہ بدھ کے آگے سجدہ کرنے کے اللہ کا حکم نہیں ہے بیت اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بیت اللہ کے بجے کا کہ نظام ہے جس کو لے کر زندگی میں چلنے اور بدھ کے پیچھے ایک جہلیت کا نظام ہے لکھنؤ میں گیا تو وہاں پر لکھنؤ کے نوابوں کے بڑے بڑے محلات اور قسم قسم کی چیزیں ان کی ہیں ایک مالتن کا سوکھ بھول بھلیاں بھول بھلیاں وہ تہخانہ قسم کا تھا اور تیخان, اتنا نیچے تک تہانا تھا کہ جہاں تک کھدتا تھا پانی وہاں تک پہنچایا ہوا تھا یہ پشاور میں ایسے تہخانے ہوتے تھے کہ ان میں سب سے نیچے قدم پر لوگ پانی وہ کنویں سے لیتے تھے برتن میں مسلم لیگ کا دفتر پاکستان بننے کے زمانے میں ایسے خانے والے گھر میں تھا جس میں نیچے پانی لوگ برتن سے اٹھاتے تھے تو بھول بڑھیا ان کا تھا اس میں گئے ہم اترے تو اس میں طرح تھا کہ وہ تہ خانے میں گرمیوں میں ان کے جو ریاست اودھ لکھنؤ ریاست او تھی نا اس کے جو فرماروات ہے تو اس پہ اترتے تھے تو دروازے سے داخل ہونے والا آدمی اس جگہ سے نظر آتا تھا اس جیسی تعمیر سے بھول بھری اور یہ نو نوابانی آہ تھے یہ شیعہ تھے ان کی تاریخ نے کہا کہ یہ سنیوں کی نفر ہے شیے ہوئے ہیں بعد میں شیئ کیسے ہو گئے انہوں نے کہا شیئ موتا کے, کے شوق میں ہوئے ہیں موتا کیسے کہتے مول صاحب کے صاحب بتائے ناسٹ برخورگار ہیں نا خدار شیعوں کے مذہب میں ایک ایک گھنٹے کی شادی کرنا جو ہے نا یہ اس کو اس کو جائز کرا اس کو متا کہتے ہیں تو اب جب خبینی کا اقتدار آیا تو درمان بلا بلا. وہ خمینی ہو گیا جی ماشاء اللہ ابھی بھی ہے درمان جی? بھی بھی ہے جی ابھی بھی خبینی ہے کہ نہیں ہے آجا. ایران سے باہر ڈاکٹر صاحبان آئے تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے جو ملازمت پر تھے ان میں سے ایک وہ اپنے حالات سنا رہے تھے تو ایک نے بتایا کس طرح ہوا انہوں میرے ساتھ ایک ایت اللہ سفر کر رہا تھا جیپ میں کسی جگہ ہم جا رہے تھے تو میں نے کہا ایت اللہ صاحب یہ آپ کے مذہب مطلب میں یہ مطلب مطلب جو ہے تو یہ کیا چیز ہے ذرا تو بڑا شرمندہ تو ہوا نا اس کو پتا تھا کہ یہ نہیں یہ ہماری یہ چیز ہے تو غیر معیاری ہے اے تو غیر معیاری ہے اور تو کیا نہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہے وہ تو مطمتا کوئی خاص چیز ہمارے نہیں ایسے کوئی آپ کو غلط معلومات دی ہوئی ہیں تو کہتے میں نے بریک پر پیر رکھا اور جیب کھڑی کی اور میں نے کتاب نکالی میں نے کہا جی یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے نکاح برائے یک روز نکاح برائے یک ماہ نکاح برائے یک روز نکاح برائے دو ساتے برائے یک ساتھ تھے ایک گھنٹے تک اس کو میں لیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے سر جھکایا کیا جواب آپ دیش کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہا ہوں چھوڑو بس چلو کام کے لیے تو دوسرا ایک تو متا دوسرا تو تکیہ بھی تھا نا جھوٹ بول کے کام نکالنا تو بھائی خمینی کے انقلاب سے اتنا خطرہ تھا پاکستان کو کہ حکومت کو سپاہی بنا بنانی پڑی آئی ساری کو صاحب ہوا بنانی پڑی ایک وجہ یہ کہ کل جو ہے فوج کو ان کے خلاف لڑنا پڑے تو عوام کو کھڑا کر دیا جائے وہ صفای صحابہ تھوڑی سی چلی تو اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ حکومت کے چندے حکومت کے فنڈ سے بفارغ ہو گئی اس کے اپنے چندے آ گئے بڑے بڑے جنرل بن گئے وہ لوگ انہوں نے کہا یہ نفس کے چسکے کی خواہش چسکے کی خاطر شیعہ ہوئے ہیں نا? بس کوئی پابندی ہی نہ رہے نہ رہے بانس نہ بجے بانس لی جائیں گے چلا تو بارے والا اللہ توفیق تو آ فرمائے آنے بد کر کے اپنی باتیں چمتے ہیں ہاں جی اس کو مضبوط پکڑیں بات اس من پہ حملے لایا جانے چمبڑ کر پکڑا لگے کو اور یہاں تک پکڑیں پکڑے اس پر جان دینے کا جذبہ ہو سر سر بھائی جی جان دینے کا کیسے کریں اس پر کارخانہ کون چلائے گا امام حسین نے جان دینے کا موقع اختیار کر لیا اور عبداللہ بن عمر اور امام محمد وغیرہ حضرات رات میں جو ہے تو, تو کیا کہتے رخصت والا طریقہ اختیار کر لیا لیکن یہ تو نیت رکھے آدمی کہ جب جان دینے کا وقت آیا تو آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے ان شاء اللہ ٹھیک ہے یہ لوگ زلزلہ روک سکتے تھے بلاکوٹ والے زلزلہ روک سکتے تھے اور ایک لاکھ کے بجائے دس بارہ ہزار یہ شادتیں ہوتی لیکن مقصد پر شادتیں ہو جاتی اور جب تک بھی بینی فیصلہ نافذ ہوا تو ایک لاکھ گئے بھی ان براہروں لوگوں کو اگر روکا جاتا تو اس میں کوئی جانے جاتی نہیں لگے چل اچھا نہیں جاتی ہے. جاتے. اتنا بھی نہیں. نہیں. اور اتنا ملا... ہیں اتنا ملیں گے اتنا نہیں محلہ کا فیصلہ آتا ہے نا باقی میں تو ایسے نہیں آئی میں اس کو اس کے کو پکڑا سمجھتے ہیں جو بڑی سائل سے کہا کہ فخر المکم خیر اللہ چار صاحب ایسے پڑو یہ بچڑے بچھڑے پر ہوا تھا بچڑے کے بعد یہ حکم نافذ ہوا تھا ہاں جی بچھڑے کی پرستش پر کہ تب معاف ہوگا جب تلواریں لے کر میدان میں لڑو ایک دوسرے کو قتل کرو فرق تلوار کھن تو جو مر گئے ان کی بخشش ہو جائے گی اور جو زندہ رہے ان کی بخشش ہو جائے گی پھر ان پر نافذ کر دیا اور یہ ایسے بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں یہ نافذ ہوتی ہے بات اور نافذ ہوتی ہے تکوینی ایسا فساد ایسا جھگڑا آتا ہے تو اس میں پھر جانے جاتی ہیں نا تفصیل ڈاکٹر سیاض ہیں میں تفصیل تھا نافظ محمد اللہ جی ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہ بڑے رات ہیں حافظ, حافظ شیرازی رحمتہ اللہ کا ایک شہر ہے موسل اسپردہ بنو رات کے مشکلات اور بہتری اس میں نہیں ہے کہ پردے کے سے پردہ اٹھا دیا جائے مردہ رندوں کی مجلس میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جو نہیں ہے ایسی معلومات نہیں ہے لیکن بجن کی استدار جتنی سمجھنے کی ہے علی علی بھائی <تصفح> رحمۃ <تصفح> اللہ علیہ کی مسجد کے بارے میں اس دور کے لوگوں نے احتراج کیا نا کہ اس کا کبلا ٹھیک نہیں ہے صاحبان کو کھڑا کیا اور کہا کیا کہ گیا دیکھو تو یہاں سے بیت اللہ سر تو کتنے پردے تھے سب دور ہوئے اور ان کو بالکل سامنے نظر آیا بیت الرس نے کہا ٹھیک ہے روک ٹھیک ہے دوسرا واقعہ بھیا بیا تھا بھول گیا دوسرا کون سا تھا جی خیال سر چلیں پھر یاد آئے تیمور صاحب تاج مجھے مجھے ٹھیک کیے نا آج اتنا ہی بڑھائے کوئی شخصیت میں روس نہیں کرایا بتا اب ابھی اسکول میں چپڑاتی تھا تو اس کی بوچھیں ایسی بارہ بجے کی پوزیشن تو ہوتی تھی تو اس میں یہ پاڑی پاڑوں کے قریب والے جو لڑبانگ والے آتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں تارک صاحب جاتے ہیں لڑا کے بڑے سخت تو یہ اجمان خان کے بعد میں وہ بنا ہے چیئرمین بنے کا اس کی اس کو ڈرایا تھا اس طرح ہیڈ ماسٹر سے شکایت کی کہ یہ لڑکا مجھے مارے گا میں ڈرتا ہوں تو اس کا موچھوں کو دیکھا ہو تو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی اور ڈر گیا دو تین ہفتے پر تبصرہ نہ ہوتا پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے نا تبصرہ ہی نہیں روگ کے لیے روبے کے لیے وہ تو گدھر والی آپ کو کہانی ہمارے بالا گوٹ والے مہمان آئے تو غیدر کی کہانی نہیں سنی گدر <laughs> کی بی بی سے کہا کہ بیام خواہ کا روب بنایا ہوا ہے سب کو تنگ کرتا ہے خام مخا کا روب بنائے ہوا ہے بس ایک شکار کیا کر لیتا ہے کہ وہ لوگ کھاتے ہیں تو پھر اس میں سارا کی بادشاہی کی ہوئی ہے تو تم مل سکتے شکار کا سیکھا سیکھ لو تم کیا کرو تو اسے جا کر شکار کے دوران شہر کا مشاہدہ کیا نہ شکار کیسے کرتا ہے تو یہ شہر جو ہے یہ جوڑوں کراٹے کے سور پر کرتا ہے جوڑوں کراٹے اسی کی سے ہے نا تو اسے اگلے پنجوں پر ڈو زور ڈالتا ہے پھر پچھلے پنجوں کو آگے قریب کرتا ہے اس کے پورے بدن کو ٹائٹ کرتا ہے اسے. اور اس کے بعد پھر ہو رہا ہے آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہے پھر چھلانگ لگاتا ہے تو گائے کچھ چیز بھی ہو انسان اور سب گر جاتے تو خیر اجافت یہ تو خیر سر بھی کر سکتا ہو تو کیا اس نے اشتہار کیا اگلے پجر دبائے پچھلے دن دبائے اور اس نے جو ہے تو چیخیں ماری ہاں جی آگے خرگوش پہ لگائی دو دانت ٹوٹ گئی اس کے پیچھے آدمی کا دل جو ہوتا ہے ایک بکھی کے برابر ہوتا ہے نا اور شہر کا جو, جو, جو دل ہوتا ہے چوتھائی سینے کے برابر ہوتا ہے اتنیس وہ ہوتا ہے پاؤ پاؤ مسل ہے اس کا یہ ہارڈ مسل جو ہے آپ کا ٹینسل ہو گیا نا والا نکالے نا تو اس کی کمپیر سے شہر کا دل کتنا ہے تو اس کے شہدل کا ماورا ساری زبانوں میں نہیں تو سیمور صاحب کہتے ہمیں گدڑی بنا دیے وہ اجاز سے بجا کر کلاس میں لوگوں کو کہے گا سب کل یہ بات ہوئی سارا روب ختم ہو گیا I love you.